ہے کہ رزق انسان کو تلاش کرتا ہے اس طرح کے جس طرح انسان کو موت تلاش کرتی ہے, ہے جل جس طرح کے بندے کو اس کی موت تلاش کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں آدمی کا رزق لکھا ہوتا ہے وہیں اس کو ملتا ہے اور اسی طرح جس جگہ پر جس حال میں موت لکھی ہوتی ہے کہیں پر اس کو اسی حال میں کیا ہے اور اس کے مقرر وقت پر آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل اور ایک پکا فیصلہ ہے موت کے حوالے سے بھی اور رضا کے حوالے سے بھی اللہ علم الساعة الغیث ما واف الارحام اما تدری نفسم مادہ تقسیم تو یہ کیا ہے میں سے انسان کیا کمائے گا کیا کھائے گا اور جب کیا ہو یہ بس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے رضب بھی اور موت بھی جہاں ہو انسان جس جگہ میں ہو اس کو وہ مل کر رہتا ہے موت کے حوالے سے تو عموماً عام طور پر سلیمان علیہ السلاۃ وسلام کے زمانے میں ایک شخص کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ موت انسان وقت مقررہ پر آتی ہے جس جگہ کی لکھی ہو وہیں پر کیا ہے آتی ہے سلمان علیہلاسلام کے زمانے میں کیونکہ سلیمان علیہ السلاۃ والسلام تو ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا تھا اپنے تخت جتنے لوگوں کو چاہتے تھے لے کے چلے جاتے تھے تو سلیمان علیہ السلاط والسلام کی مجرب جس میں چند لوگ بیٹھے تھے حضرت اسرائیل بھی آئے اور وہ بھی انسانی شکل میں موجود تھے تو ایک انسان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے تو جب ان کے جانے کے بعد اس شخص نے پوچھا سلیمان علیہ السلاۃ وسلام سے کہ یہ شخص کون تھا سلمان علیہ السلاطلام نے فرمایا یہ اسرائیل تھا کہا کہ اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور مجھے خدشہ ہے کہ یہ کہیں میری روح ہی نہ قبض کر لے لہذا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں کسی دوسری جگہ سلیمان علیہ سلاط وسلام کے ساتھ یہ وہیں سے آیا اور کسی دوسری جگہ پر چلا گیا تو <تص> دوبارہ جب اسرائیل علیہ سلاۃ والسلام کا آنا ہوا تو سلیمان علیہ السلاۃ والسلام نے پوچھا کہ تم اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اس آدمی کو کیوں اسرائیل نے کہا کہ میں اس کو اس لیے اتنے غور سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں حکم تھا کہ میں نے اگلے دن اس کی روح قبض کرنی تھی یا اس کے چند لمحات بعد میں نے اس کی روح قبض کرنی تھی اور وہ وہاں پر بیٹھا بڑے خوشی سے آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں اس لیے تعجب کر رہا تھا کہ یہاں ہے اور مجھے حکم ہوا کہ وہاں پر میں نے اس کو ختم کرنا ہے مجھے اس کا تعجب ہو رہا تھا اس لیے میں اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا تو برحال تو یہ واقعات ہیں تو پھر یہی ہوا کہ وہ اپنی موت کی جگہ پر کیا ہے پہنچا سلمان علیہ السلام و کے تعاون سے یہ حوالے سے ایک لطیفہ ہے وہ بھی آپ لوگ سن لیجیے یہ تو خیر لطیفہ نہیں یہ تو ایک علمی بات ہے اور لطائف لطافیہ میں سے ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک اس طرح کا کوئی آدمی ہے بچہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا یا کسی آدمی کے یہ کہنا کہ جو اس جب اس کو وہ مل کر رہے گا تو اس کے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ ایسا کرتا ہے وہ کہتے ہیں بس میں نے آج کچھ بھی نہیں کھانا قسم کھا لیتے کہ میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا اس حال میں وہ باگ, گھر سے نکل پڑتا اور مہبان کی طرف چلا جاتا ہے کرتے کرتے اس کا है قبرستان سے قبرستان کے آس پاس کچھ کھانے کی چیزیں اس طرح رکھی ہوئی تھی یوں کہ مٹھائی وغیرہ یا اگر یوں سمجھے آپ لوگ کسی مزاج سے وہ گزر رہا تھا تو وہاں پر کیا ہے بہت ساری لوگوں نے کھانے پینے کی چیزیں لا کے رکھی تھی تو جیسے اس کی نظر کھانے پینے کی چیزوں پر پڑی تو وہ اور زور سے اور تیز بھاگا تو کچھ آنے والے لوگ تھے وہ بھی اس کے پیچھے بھاگ جب پکڑا گیا تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم نے اس کھانے کے اندر زہر ملائی ہے تاکہ یہ کوئی اور کھا نہ سکے اس نے کہا میں نے زہر نہیں ملائی انہوں نے کہا نہیں تم نے زہر ملائی ہے جی حضرت پہلے تم اس کھانے کو کھاؤ اس کے بعد ہم لوگ کہیں گے تو پہلے اسے کھلایا گیا پھر اس کے بعد اس نے کہا کیا ہوا کی؟ جس کو ہوتا ہے وہ اس کو کھل کر رہتا ہے اس کو آپ لطیف ہے پہلی بات علمی ہے تو خیر چلو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کو رزق اسی طرح تلاش کرتا ہے جیسے کہ اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے. جی ترکیب کو بھی دیکھ لیجئے ذرا ان نس کا لوگوں کا اس میں انا ہے روخ مشابہ بالفل میں سے ہے اس میں ضمیر مفول بہی اجل و مذاف حمیر مضاف مضافل مل کر مفول اسانی فعل اپنے فعال اور دونوں مفولوں سے مل کر جملہ بطاویل مصدر کے ہو کر مجرور جملہ بتاویل مصدر کے ہو کر ٹھیک ہے نا اس لیے کیا ماں کیا ہے مزدور یہ ہے مجرور کافجار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے فیل کے فیل اپنے وہعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر انا انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ انا رفی مشب الفیل ارض کا اسم انا لو لاب دا کمائی جملہ خبر تو انہیں اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ ماشاءاللہ بہت کمال کو پہنچ چکے ہیں تراکیب کے اندر تو اس لیے اب ہم ہلکی ہلکی سے تراکیب کیا کریں گے اور یہ انشاءاللہ ہم شو تک کریں گے تراکیب کو اس کے بعد صرف آپ ہی پر چھوڑیں گے اس کے بعد آپ ہی ترکیب کرتے رہیں گے جی حدیث نمبر 92 حضرت ان فرمایا ان شیطان شیطان شیطان ہے جس کے معنی ہوتے ہیں چلنے کے ٹھیک ہے چلنا اور مجرد دم دم کہتے ہیں خون کو اور مجر یہ اسی سے یا تو مقدر ہے یا زمان بھی ہو سکتا ہے دیکھیے ترجمے کو يجری من الانسان بے شک शैतान چلتا ہے انسان کے اندر مجرد دم خون کے چلنے کی طرح یا خون کے چلنے کی جگہ میں ٹھیک ہے جی تو مجرا جو لفظ ہے اس کے اندر دو اہتمال ہیں یہ بن سکتا ہے کا سیرا بھی اور ساتھ ساتھ میں یہ کیا ہے مصدر بھی بن سکتا ہے میں بھی تو لہذا دونوں اعتبار سے ہم یو ترجمہ کر سکتے ہیں ان شیطان من الانسان شیطان انسان میں چلتا ہے انسان کے اندر چلتا ہے مجر دم خون کے چلنے کی طرح یہ مزدور والا مانا ہے اور اس میں ضرف والا معنی کیا ہوگا مجردم خون کے چلنے کی جگہ میں جی تو شیتان جو ہے وہ انسان کے اندر چلتا ہے اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون اگر ہم اس کو پہرے لے لیں مجردم مجرا کو ہم مزدور کے سورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح انسان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس کی رگوں میں کس طرح خون چل رہا ہے یا خون دوڑ رہا ہے اسی طرح انسان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا اور شیطان اس کو کیا ہے وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور شیطان اس پر کیا ہوتا ہے پوشیدہ ہوتا ہے دوسرا مطلب مجر دم مجرا اس میں ظرف ہو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان بھی اسی طرح گردش کرتا ہے اور اسی طرح رگوں میں گردش کرتا ہے جس طرح کے خون کیا ہے رگوں میں گردش کرتا ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے یہ ظرف مکان کے اعتبار سے ہو جائے گا اور دوسرا ظرف زمان کے اعتبار سے بھی آپ یو مانا کر سکتے ہیں کہ انسان کیا ہے جب تک خون چلتا رہے گا تب تک شیطان بھی کیا ہے انسان کے اندر گردش کرتا رہے گا یجری انسان مجردم وہ خون کی طرح چلتا رہے گا جی ان میں شیطان دم کہ انسان کے اندر جس طرح خون چلتا ہے اسی طرح شیطان بھی جس طرح خون کا چلنا انسان پر پوشیدہ ہوتا ہے اسی طرح انسان کے ہے شیطان کے وسوسوں سے بھی اس طرح محفوظ نہیں رہتا اور اس کے وسو سے بھی کیا ہوتے ہیں پوشیدہ رہتے ہیں اب یہ کہ شیطان کے وس سے آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے اللہ تعالی سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس سے کیا ہے شیطان کے حوالے شیطان سے اور شیطان کے وسوسوں وص سے لیکن اگر شیطان کے وسوسے وص وسی آتے ہیں شیتان وساوس کسی کو آتے ہیں تو یہ اس کے کمال ایمان کی علامت ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے ہاں یہ کہ خود بخود وص کو لانا یہ بری بات ہے وسوسوں وص کا آنا یہ بری بات نہیں ہے ان شیطان یجریم السان مجردم ان شیطان انوف مشبہ بالفیل اشعیتانہ اسم میں ان یجری فعل اسم ضمیر فعل من حل انسان من جار حل مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے یجری فعل کے مجرہ مضاف عدم اچھا آج سے آپ لوگوں سے ایک سوال ہے میں نے یہاں پر دو احتمال بتائے ہیں مجرہ کے اگر تو مجرہ ظرف ہے اس کو تو آپ لوگ چھوڑ دیجئے اگر مجرہ یہ کیا ہو مصدر ہو اس صورت میں یہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا مجھے کوئی بتا دے جو بتا دے گا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی آپ لوگ علم نہ آ چکے ہیں اس میں سے مجھے بتا دیجئے مجرا اس میں دو احتمال ہیں یا تو یہ زرخ کا سی ہے یا مصدر ہے زرخ کا سی ہے تو تو آپ جانے دیجئے کیا بنے گا ٹھیک ہے نا اگر یہ مصدر ہو تو ترکیب میں کیا واقع ہوگا کوئی بھی بتا دے جی جس کو معلوم ہے وہ بھی بتا دے جس کو نہیں معلوم وہ بھی بتا دے جی رول نمبر پانچ بتا سکتے ہیں آپ نو yes, no. سے رول نمبر پندرہ رول نمبر ایک جواب کیوں نہیں دیتے آپ لوگ مذاق تو بنے گا ترکیب میں کیا واقعہ ہوگا مذاق تو سب کو پتہ ہے آپ کا مذاف بن بنے گا لیکن ترکیب میں کیا واقعہ ہونا ہے مزافرے مل کر کیا بنیں گے میں نے کہا زرف نہیں بنے گا تب زرف بنے گا تو چھوڑ دیں آپ جب مزدور بنے گا تو کیا ترکیب میں واقع ہوگا اور فلفی تو غرف ہوا کرتا ہے ہاں ہاں اللہ خیریت نمبر پندرہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائر خیر دیں مجھے بہت خوشی ہوئی سچ میں بہت خوشی ہوئی فول مطلب کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ نہیں ٹھیک ہے نا جیسے آپ نے اس کی مثال پڑی ہے پیچھے نا یہ آپ کے لیے رول نمبر پانچ رول نمبر پندرہ مل کر متعلق مضاف مضافل مل کر جبکہ اس کو مصدر مانیں گے اور اگر یہ ظرف ہو چاہے ظرف زمان ہو یا ظرف مکان تو صورت میں مضاف مضافلے مل کر مفہول فی بنیں گے تو فیل اپنے فائل اور مفہول فی یا مفہول مطلق سے مل کر جملہ فیقیہ خبریہ ہو کر خبر انہ انہ اپنے سم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ حدیث نمبر ترانے نائن انہ لکل امت فتنہ تان وفتنہ امتی المال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت قعب بن عیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان, ان فتنا ہر امت کے لیے فتنہ ہے وہ فتنا تو امتی المال میری امت کا جو فتنہ ہے وہ کیا ہے مال ہے مال کہ میری امت کو آزمایا جائے گا مال کے ذریعے سے کبھی تو مال کو کم کر کے آزمایا جائے گا کہ آیا وہ صبر کرتے ہیں یا نہیں اور کبھی بہت زیادہ مال دے کر بھی آزمایا جائے گا کیا آیا وہ اس کے حوالے سے اس کے حقوق ادا کرتے ہیں یا نہیں مال ہے ہی فتنہ اور انسان کے لیے آزمائش اور اولاد اللہ حکم اموالم بال اولاد اللہ اے ایمان والو لات الحکم اموالحم تمہیں غافل نہ کر دے تمہارے مال ولا اولادم نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما والم و اولادم تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کیا ہیں فتنا ہیں آزمائش ہیں تمہاری فتنہ. کیا آیا تم انہیں میں لگ کر اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو بھول جاؤ گے یا نہیں بلکہ اپنی آخرت کو مقدم رکھو گے اس کے بعد ان کے ساتھ صرف دنیا حوالہ معاملہ کرو گے تو نلکل امت ان فتنا ہر امت کے لیے فتنا ہے لیکن میری, فتنہ میری امت کا فتنا کیا ہے مال ہے کہ میری امت کو ازمایا جائے گا مال دے کر بھی اور مال لے کر بھی جیشک ان نلکل امتن بے شک ہر امت کے لیے فتنا ان لکلی امت فتنا ہر امت کے لیے فتنا ہے فتن امتی المال وہ تو امتی اور میری امت کا فتنہ جو ہے وہ کیا ہے المال ہے مزاف متعلق مجرور مجرور ہو جائیں گے سبتا ثابت ان کے سبتا ثابت ان اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ کیا ہے شب جملہ ہو کر خبر مقدم فتنہ تان اس میں مؤخر کی اللہ خبر کبیر انسم اور خبر سے مل کر جملے اسمیاں خبریاں ہو کر ماتوفہ لے اور مزافی امت پھر آگے مزاح مزافلے مذاف مضاف مل کر مبتضا المال خبر مفت خبر مل کر جملے اسمیاں خبریاں ہو کر ماتوف ماتوف اور معتوفہ لے مل کر جملہ معطوفہ انکل امتن فتنا ان شبہ بالفیلکول امتن ظرف مستفر خبریں مقدم فتنہ تن اس میں انہا مؤخر انہا اپنے اسم اور خبر سے مل کر معتوفہ لے اور حرفی عاطفہ فتنہ تو مزاف امت مزاف یا زمین مزافلے مزاف مزافلے مزاف مل کر کر مزافلے کر مزافر مزافلے مل کر, مزاف کر, مزاف مزاف مزاف کر, کر مبتدہ المال و خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ انہا سراب دعائی اجابتا اجابتا دعوت غائب لغائبن چورانوے نائنٹی فور حرت عبد اللہ ابن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ اسرع اجابتا ابن ابن اسرع زیادہ جلدی ٹھیک ہے سر سے ہے اور یہ اس میں تفضیل کا سیخا ہے جس میں جاتی والے معنی پائے جاتے ہیں تو ان اثر زیادہ قبول ہونے کی حیثیت سے کون سی دعا ہے دعاوتوں کا غا ابن غائب آدمی کی دعا غائب کے لیے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ کون سی ہے غائب کی غائب کے لیے کہ جو آدمی غیر موجود ہو اس کی غیر موجود کی میں دوسرا کوئی اس کے لیے دعا کرے تو یہ زیادہ قبول ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی علماء نے کئی سارے مقامات لکھے ہیں کہ جن جن مقامات پر دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تمام فرائض نمازوں کے بعد جتنی بھی فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں لہٰذا دعا کرنی چاہیے تمام نمازوں کے بعد اس کے علاوہ جمعے کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جس میں دعا کبھی رد نہیں ہوتی اب اس گھڑی کے اندر علماء کا بہت شدید اختلاف ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے یہاں تک کہ چالیس تک روایات آتی ہیں کہ وہ جمعے کے دن کی وہ والی گھڑی کون سی ہے کہ جس میں وہاں رد نہیں ہوتی البتہ دو قول جو ہے ان میں سب سے زیادہ راجے ہیں ایک یہ کہ جس وقت امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے جمعہ کا اس خطبے کے دوران دو خطبوں کا جو درمیانی وقفہ ہے کہیں کہ دو خطبوں کا جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے جمعہ کے دن دو خطبے ہوتے ہیں پہلے خطبے کے بعد وقفہ ہوتا ہے پھر دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے ان دو خطبوں کے درمیان کی جو گھڑی ہے اس میں دعا رد نہیں ہوتی اور دوسرا قول یہ ہے کہ جمعہ کے دن مغرب کے بعد اثر کے بعد اور مغرب سے پہلے اثر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے ایک گھڑی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی تو خلاصہ یہ ہے اس حدیث میں جس کا بیان ہے وہ یہ ہے کہ غائب آدمی کی دعا غائب کے لیے کبھی بھی رد نہیں ہوتی اور اس کے لیے زیادہ قبول ہوتی ہے اس لیے مجھے چاہیے کہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں اور آپ تمام کو چاہیے کہ میرے لیے بھی دعا کریں اپنے دوست اخباب عزیز و قارف کو اپنی میں یاد رکھا کریں ان نہ اثرات دعا بے شک جلدی قبول ہونے والی دعا دعوت ابن لگا ابن غائب آدمی کی غائب کے لیے ہے اثرات دعا ایجاب بے جندی قبول ہونے والی دعا ایبن ایبن غائب غائب کی دعا غائب کے لیے ہے حروف مشبہ بال فیل اصرا مذاف ادعا اے مزافلے مذاف مزافل مل کر ممتا تمیز کیوں تمیز وہ ہوتی ہے کہ جو ماقبل کے بھام کو دور کرے تو اسرا دعا تیز دعا کون سی تیز دعا کیسی تیز دعا حجاب قبول ہونے کے اعتبار سے ٹھیک ہے جی جلدی والی دعا کون سی جلدی والی دعا ابہام ہے اس میں ایجاب اس کے افغام کو دور کیا ہے تو دعا مذاف مزافل مل کر ممیز میسن تمیز میس تمیز مل کر اس میں دعوت دعوتوں ٹھیک مذاف مزافلے مل کر دعوتوں غائب لغائب دعوه مضارع غائب مضاف له مضاف مضاف له مل کر خبر ان اتش مزاف بلکہ اس کی ترکیب کو یوں کرے انعا ایجابر کر مشبہ بال فیل اثرات مضاف مظاف مل کر ممیز ایجابت تمیز ممیز تمیز مل کر اس میں اس میں دعوت و مضاف غائب مضافل مضاف مضافل مل کر موصوف لا ظرف مستقر صفت دعوت و غا غائب کی دعا غائب کی ایسی دعا لا جو کس کے لیے ہو غائب کے لئے تو دعوت و غائب مزاق مزاقلہ ملکر موصوف غائب ان ظرف مستقر صفت لام جار غائب مجرور, مجرور ملکر متعلق ہو جائیں گے ثابتن کے ثابتن اپنی ضمیر اور متعلق سے ملکر صفت موصوف صفت ملکر محصوف صفت ملکر خبر اِنَّ اِنَّ اپنے اسم اور خبر سے ملکر جملہ اسمیہ خبریہ اِنَّ حروف و مشباب اثرات دعا اجابتن اجابت میس تمیز مل کر اس میں مزا صفت صفت اپنے اسم اور خبر سے مل کر پھر بھی اگر آپ لوگوں کو جہاں کہیں سے ترکیب سمجھ میں نہ آئی ہو گزشتہ حدیث میں تو بالکل آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو مجھ سے میت صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائیں اور مجھ سے میت اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے حامی و عناصر ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ